حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کے تمام حالات سفر اور راہب کا مقولہ اور فرشتوں کا آپ پر سایہ کرنا ورقہ بن نوفل سے جا کر بیان کیا ورقہ نے کہا کہ اے خدیجہ اگر یہ واقعات سچے ہیں تو پھر یقیناً محمد اس امت کے نبی ہیں اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس امت میں ایک نبی ہونے والے ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے اور ان کا زمانہ قریب آ گیا ہے ان واقعات کو سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ سے نکاح کا شوق پیدا ہوا چنانچہ سفر شام سے واپسی کے دو مہینے اور پچیس روز بعد خود حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کا پیام دیا آپ نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرمایا تاریخ معین پر آپ اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ اور دیگر رؤساء خاندان کی معیت میں حضرت خدیجہ کے یہاں تشریف لائے مبرت سے منقول ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد کا تو حرب فجار سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد موجود تھے کسی کا قول ہے کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے والد خالد بھی موجود تھے علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ مبرد ہی کا قول صحیح ہے اور یہی جبیر ابن معطم رضی اللہ عنہ اور ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے فوض العنف ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا جس کے آخری الفاظ یہ ہیں امباغ فن محمد مملبی فتم بن قرعی اللہ رجاحب شرف وََ و فبل و اخلا و ان کا نف المال قلعہ فعن طلّا عریت المسترجََ وَل فی خدیجۃََ بن تل رغبۃ و لہ فی مصن و یعنی اما بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ قریش میں کا جو جوان بھی شرف اور رفت اور فضیلت اور عقل میں آپ کے ساتھ تولا جائے تو آپ ہی بھاری رہیں گے مال میں اگرچہ آپ کم ہیں لیکن مال ایک زائل ہونے والا سایہ ہے اور ایک آریت ہے جو واپس کی جانے والی ہے یہ خدیجہ بنت بنتخلید کے نکاح کی طرف مائل ہیں اور اسی طرح خدیجہ آپ سے نکاح کی طرف مائل ہے نکاح کے وقت آپ کی عمر شریف پچیس سال کی اور حضرت خدیجہ کی عمر شریف چالیس سال کی تھی بیس اونٹ مہر مقرر ہوا سیرت اتنے ہی شام اور حافظ ابو بشر دولابی فرماتے ہیں کہ مہر کی مقدار ساڑھے بارہ تھی ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے لہذا کل مہر پانچ سو درہم شرعی ہوا زرقانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجہ کا تیسرا مفصل حالات ان شاء اللہ عزیز ازواج متحرات کے بیان میں ذکر کریں گے